ویٹیکن ماڈل ایک حدیث رسول کے مطابق اللہ رب العالمین اہل اسلام کے لئے دوسری قوموں کے ذریعے تائید یعنی سپورٹ فراہم کرے گا بہوالا الموجم الکبیربرانی حدیث نمبر چودہ ہزار چھ سو چالیس اس حدیث رسول کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسری قوموں یا سیکولر لوگوں کے ذریعے ایسے ماڈل سیٹ کرے گا جو اہل اسلام کے لیے اپنے دینی مشن میں رہنما بن سکے غور کیا جائے تو تاریخ میں بار بار ایسے واقعات پیش آئے ہیں انہی میں سے ایک واقعہ وہ ہے جس کو ویٹیکن ماڈل کہا جا سکتا ہے قدیم یورپ میں مسیحی پوپ کو پورے یورپ کے لیے بےتاج بادشاہ کا درجہ حاصل تھا سترویں صدی میں حالات بدلے اور دھیرے دھیرے پوپ نے اپنا اقتدار کھو دیا اب پوپ کے لیے دو آپشن کے درمیان انتخاب کا معاملہ تھا یا تو پولیٹیکل رول کی حیثیت سے پوپ کا عہدہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے یا کسی نان پولیٹیکل سطح پر پوپ کا ٹائٹل باقی رکھا جائے اور فکر کے بعد مسیحی ذمہ داران دوسری حیثیت پر راضی ہو گئے یہ واقعہ مسولنی کے زمانے میں ہوا انیس سو انتیس میں مسیحی پوپ اور اٹلی کی حکومت کے درمیان ایک معاہدہ ہوا اس کو لیٹرن ٹریٹی کہا جاتا ہے معاہدے کے مطابق اٹلی کی دار سلطنت روم میں پوپ کو ایک محدود علاقہ دے دیا گیا جس کا رقبہ تقریباً ایک سو ایکڑ تھا یہ علاقہ پہلے سے مسیح لوگوں کے پاس تھا اب اس کو ایک با اقتدار اسٹیٹ کا درجہ دے دیا گیا پوپ نے اس علاقے کو ڈیولپ کیا اور اب وہ مسیحت کے لیے روحانی کنگڈم اسپریچل کنگڈم کی حیثیت سے کامیابی کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے لیٹرن معاہدے کے ذریعے مسیح قوم کو یہ موقع مل گیا کہ وہ پوپ ڈم کے خاتمے کے باوجود پوپ کا ٹائٹل بدستور باقی رکھیں وہ پوپ کے نام سے بدستور ساری دنیا میں اپنی مذہبی تنظیم ریلیجیس آرگنائزیشن قائم کریں وہ ایک مرکزی اتھارٹی کے تحت ساری دنیا میں منظم طور پر اپنے مذہب کا کام کر سکیں یہ وہی حکمت تھی جس کو قرآن میں عہد الحسن کہا گیا ہے باہوال صورت الانعام آیت باون یعنی دو بہترین میں سے ایک کا انتخاب کرنا ون آف دا ٹو بیسٹ موجودہ زمانے میں مسلمان اپنی محرومی کی شکایت کرتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ محرومی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ زمانی حقائق سے بے خبری کا معاملہ ہے موجودہ زمانے میں مسلمانوں کو بار بار یہ موقع ملا کہ وہ ویٹیکن ماڈل کے مطابق اپنے لیے دوسرا بہتر سیکنڈ بیسٹ حاصل کر لیں لیکن مسلمانوں کے رہنما اپنی غیر دانش کے بنا پر اس موقع کو اویل نہ کر سکے مثلاً بیسویں صدی کے ربع اول میں جب یہ واضح ہو گیا کہ عثمانی خلافت کا سیاسی ادارہ باقی نہیں رہ سکتا تو مسلم رہنماؤں کے لئے یہ موقع تھا کہ گفت و شنید کے ذریعے وہ دوسرے بہتر سیکنڈ بیسٹ پر راضی ہو جائیں یعنی خلافت کے نام سے ترکی کے کسی علاقہ مثلا خسط دنیا کے ایک محدود رقبے کو حاصل کر لیں اور وہاں ویٹیکن جیسا ایک ادارہ بنا کر خلیفہ کے ٹائٹل کو بدستور باقی رکھیں یہ مسلم رہنماؤں کے لیے اپنے مسئلے کی ری پلاننگ کا ایک موقع تھا مگر اس وقت کے اس وقت کے رہنما اس معاملے میں حقیقت شناسی کا ثبوت نہ دے سکے نتیجہ یہ ہوا کہ خلافت کا ٹائٹل ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اسی طرح انیس سو باون میں جب مصر کے بادشاہ فاروق کی حکومت ختم ہوئی اور مصر میں فوجی حکومت قائم ہوئی تو اس وقت القوان المسلمین کو مصر کے صدر جمال الدین عبد الناصر نے حکومت میں وزارت تعلیم ایجوکیشن منسٹری کی پیشکش کی مگر الاقوان المسلمین کے رہنماؤں نے اس پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اسی طرح پاکستان کے صدر محمد ایوب خان نے انیس سو میں جماعت اسلامی پاکستان کو یہ پیشکش کی کہ پاکستان میں ایک بین الاقوامی یونیورسٹی قائم کی جائے اور اس کا مکمل چار جماعت اسلامی پاکستان کو دے دیا جائے مگر جماعت اسلامی پاکستان کے ذمہ داران نے اس پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا یہ سب ری پلاننگ میں ناکامی کا معاملہ ہے اور یہی ناکامی موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے تمام مسائل کی اصل ذمہ داری ہے